فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافف ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین وقال جل وعلا فی مقام آخر افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض یوم انشاءاللہ نماز کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھیں گے کہ لوگوں نے نماز کو کیا حیثیت دی ہے جبکہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نماز کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور بطور دین مؤمنوں کے لیے اسلام پسند فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیم <سلام> اکملۃم <منتازم> دینک و اتمم تو نعمتی وردیۃماسلام دینہ میں <سلام> نے <منتازم> <منتازم> تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا ہے لہذا یہ جو دین میں نے تمہارے لئے پسند کیا ہے جس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے اور تمہیں سماکم المسلمین من قبل و فی اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور امت میں بھی میں نے تمہیں مسلمان قرار دیا ہے پہلے بھی یہی نام تمہارا رکھا تھا لہذا اے ایمان والو ادخلو فی سلمی کا فتن ولا تبیر خطوات شعطان اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ جو دین مکمل طور پہ نازل ہوا ہے سارے کا سارا اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا ہے اس دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تبیر خطوات شیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروینہ کرنا ان لقم عدو و مبین کیونکہ وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس قدر دین نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے جس طرح کے سورہ معیدہ کی آیت نمبر ستاسٹھ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا <تصفح> ایوہ الرسول بلگ ما انزل علیکہ من ربکا فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ من الناس ان اللہ لا يحد القوم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیجئے اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے فما بلک تاری گویا آپ نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو آگے پہنچایا ہی نہیں وہ اللہ من انداز اور اس دعوت کے کام میں اگر لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی خدشہ ہے تو واللہ من الناس اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے ان اللہ قوم القافرین اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا نازل شدہ دین پہنچا دیا ہے ہم تک پھیلا دیا ہے اور اللہ سبحانہ و نے اس دین کے اندر مکمل طور پہ پورے کا پورا داخل ہونے کا ہمیں حکم دے دیا ہے اور بلکہ وعید سنائی ہے اللہ رب العالمین رشاد فرماتے ہیں افا تؤمنون ببعض القتاب و تقفرون ببعض کیا تم اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات میں سے اللہ تعالی کی کتاب میں سے بعد پر ایمان لاؤ اور بعض کا انکار کر دو یاد رکھنا فما جزاؤ میں فعلو ذالک منکم تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا اس کی جزا اور اس کا بدلہ جس یوم فی الحیات الدنیا صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ دنیا میں رسوا ہو جائے گا و یوم القیامت یردون الی اشد اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا و ما اللہ بغافل عما تعملون اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ سبحانہ و اس سے قطعا غافل نہیں ہے یعنی جو شخص دین اسلام کو مانتا ہے اسلام کو قبول کرتا ہے لیکن اس کے احکامات میں سے کچھ احکامات کا انکار کر دیتا ہے چاہے اس کا وہ انکار قولاً ہو یا اعتقاداً ہو یا اس کا وہ انکار عملاً ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لئے صرف اور صرف ایک ہی بدلہ تجویز کیا ہے وہ بدلہ دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت کا سخت ترین عذاب ہے تو اللہ تعالی نے جو چیزیں ایک مسلمان آدمی کے لئے لازم اور ضروری قرار دی ہیں اور ایک انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ بڑا مختصر سا ہے اللہ سبحانہ اللہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقۃ الجن والاً اللہ عبود کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سر زاریات کی آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان لفظوں میں مقصد حیات انسانی واضح فرما دیا ہے کہ بندے کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی عبادت کرے ہاں اس کے دنیا میں آنے کے بعد اس کی دنیا کی کچھ ضروریات بھی ہوں گی اس کی کچھ خواہشات اور آرزویں بھی ہوں گی اور اس کا کنبا قبیلہ بھی ہوگا اس کی برادری اس کا معاشرہ بھی ہوگا اور کے کے رہن سہن کے مختلف طور اطوار بھی ہوں گے اور اس کی کئی ایک ضروریات، معاشی اقتصادی موجود ہوگی یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے انسان کو کمانے اور حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام تر چیزوں کا ذمہ خود لیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ, من فی الارض اللہ علی اللہ کہ اللہ سبحانہ کے ذمہ زمین پر تمام تر چلنے پھرنے والے جانداروں کا رزق ہے یہ الگ مستقر رہا رہا اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے مستعود کو اس کے پلٹنے کی جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالی۔ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے خوبی واقف ہے تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر جاننے والا ہے علیم و خبیر ہے تو اسی اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ تمام تر ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کرے اور ان کے رزق کا بندوبست کرے لیکن آج ہم انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید رزق کمانا اپنا پیٹ بھرنا روزگار کو حاصل کرنا ذریعہ معاش کو بنانا وہ ہماری ذمہ داری ہے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا ان کا پیٹ پالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا جو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ کام ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے ذمہ ہے اور جو کام عبادت کا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا ہم اس سے آہستہ آہستہ رو گردانی کرتے چلے جا رہے ہیں پیچھے کی جانب بھٹتے چلے جا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے تو بڑے واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان لے آئیں تقوا اختیار کر لیں علیہم من ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. اپنے اندر ایمان پیدا کریں تقوا پیدا کریں اللہ آسمانوں سے بھی برکت نادل کرے گا زمینوں سے بھی برکت نادل کرے گا وہ لاکن قدب لیکن لوگوں کی حالت کچھ ایسی ہے کہ یہ جٹلا بیٹھتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ سے ڈرتے اور تقوا اختیار نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں فاحذ نا سب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے برے اعمال کی وجہ سے پھر ہم ان کی گرفت کرتے ہیں اور ہم ان پر رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہمن آر ان ذکری فنشتم کا جو بھی ہماری نصیحت سے ہمارے ذکر سے ہمارے احکامات سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا لم حشر اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے حالانکہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کزالی کا ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں. تیری حالت ہی یہ تھی کہ تیرے پاس ہماری آیات آتی تجھے بھی اس طرح بھولا دیا جائے گا جس طرح ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تھا اور اسی طرح اللہ سب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی ضروریات کیا کچھ ہو سکتی ہیں اللہ سبحانہ اللہ و تعالی پوری کرنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ ہر لہجہ بے قل اور تیار ہے اللہ تعالی نے نوح علیہ کی زبانی ایک آسان ترین طریقہ کار نقل کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اس ربکم تم اپنے رب سے استغفار کرو گناہوں کی معافی مانگو کا استغفار کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ سبحان تمہیں بخشنے والا ہے تمہیں معاف کرنے والا ہے مال تمہیں چاہیے استغفار سے کرو اللہ تمہیں مال بھی دے گا و بنین پھر مالوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالی اولاد بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے گا اور لفظ بنین عربی زبان میں جمع کا سیگا ہے اور جمع کا لفظ عربی میں کم از کم تین پر بولا جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کرنے والے آدمی کے لیے کم از کم تین بیٹوں کا وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی اس کو تین بیٹے بھی عطا کرے گا اور پھر یہی پر بس نہیں فرمایا ہوا اللہ جن اللہ تعالیٰ تمہارے باغات بنا دے گا تمہارے کھیت بہتر ہوں گے اور تمہارے دریاؤں میں اللہ تعالی من کے دروازے کھول دیں گے اللہ سب تعالیٰ ی طرح ایک اور مقام پر وعدہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جن کو تورات دی گئی وہ تورات کو قائم رکھتے تورات پر عمل پیرا ہوتے جن کو انجیل دی گئی وہ انجیل پر عمل پیرا ہوتے و کچھ جس امت کی طرف جس قوم کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے من ہم، یہ اپنے اوپر سے بھی رزک کھاتے وہ منتحقی ارجلی ہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی انہیں رزق دیتا اللہ انہیں زمین سے بھی رزق عطا کرتا اور اللہ تعالی فرماتے ہیں منهم امۃ مختصدا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میانہ نارو اختیار کرنے والے ہیں وکثیر منهم صا ما یعملون اور بہت سے لوگ برا عمل کرنے والے برائیاں کرنے والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی برائیاں کرنے والوں کو بھی دنیا کے اندر جگاتا ہے وللذین قنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون بڑے عذاب قیامت کے دن کے عذاب سے کے انے سے پہلے پہلے छोटे छोटे झटके देकर تھوڑا تھوڑا آزمایا کر اللہ تعالی ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے لعلہم يرجعون تاکہ اپنے رب کی طرف یہ لوگ پلٹ آئیں اپنے مالک و خالق کو نہ بھرایں دوبارہ اللہ رب العالمین کے حضور سر بسجود ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کو اپنا مالک و خالق مانیں اور اس طرح سے اللہ تعالی نے احکامات نازل فرمائے ہیں اللہ رب العالمین کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک انداز اور ایک طریقہ کار ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے نقل فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ آدم, تفرق اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال کا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا بڑا آسان کام ہے اللہ تعالی فرما رہے ہیں یبن آدم اے آدم کے بیٹے ع میری عبادت کے لیے وقت نکال کوشش کر محنت کر کے کوشش کر کے وقت نکال صدر غینا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور پھر یہ نہیں کہ تُو عبادت کرنے میں لگے اور تیری ضروریات پوری نہ ہو تیری دنیا کی خواہشات آرزوے پوری نہ ہو تیرا گھر نہ چلے کاروبار نہ چلے ایسا کام نہیں ہے فرمایا املا سدر قفنا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا وا اسد فقرك اور تیری ضروریات تیری محتاجیاں وہ میں ختم کر دوں گا تیری ضروریات میں پوری کروں گا وا الا اگر تو نے ایسا کام نہ کیا میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو یدا کا شغلا میں تیرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کروں گا کام کاج بڑا تھلے گا بہت کام کرے گا مصروفیات بڑھیں گی ہر وقت کام کام اور کام کی رٹ ہوگی لیکن یاد رکھنا لم رک. میں تیری ضروریات پوری نہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو اللہ دل کو بھی گنی کرے گا ضروریات بھی پوری فرمائے گا اور اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کام کاج بڑھیں گے مصروفیات زیادہ ہوں گی دن رات ایک کر کے کمانے کی کوشش کرو گے لیکن وہ ساری کمائی ضروریات کو پوری نہ کر سکے گی یہ حدیث جامع ترمد ابن اور ابن حبان اور مسلم احمد کے اندر موجود ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منکان تنیا ہم وہ آدمی کہ جس کا مقصد دنیا کو کمانا بن جائے اللہ سبحان ولا اس کے فقر و فاقہ کو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں ولم من و فرق علیہ اور اس کا کام کاج اس پر بکھیر دیتے ہیں ولم منت دنیا علامہ اور دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہو اپنے مقدر اور قسمت سے زائد وہ دنیا نہیں کما سکتا ہاں فرق علیہ شملہ اللہ تعالیٰ کام کاج بکھیر دیتے ہیں مصروفیات بڑھا دیتے ہیں لیکن رہتا کیا ہے جعل اللہ فقرہ ہو بین فقیر محتاج تنگ دست پریشان حال رہنے والا اور ہر وقت مہنگائی مہنگائی سے ڈرنے والا اور اسی طرح ہر وقت کچھ نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کو کچھ نہیں ہے پھلا چیز مہنگی ہے کچھ ہاتھ میں نہیں لگتا یہ اس کے زبان پہ بات ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا من کانا تل آخرت ہما ہوں جس بندے کا مقصد جس کی فکر اور غم یہ ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارے اپنی آخرت کو بنائے دنیا نہ آج تک کسی کی بنی ہے نہ بنے گی لیکن آخرت اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کی آخرت بن جاتی ہے تو یہ شخص اپنی آخرت کو سوارنا چاہتا ہے اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے دکان پہ ہے مکان میں ہے کاروبار کے اندر ہے اللہ سبحانہ و کا بلاوا آتا ہے حی, علی الصلاح حی علی ندائیں اور آوازیں سنتا ہے تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے سارا کچھ ترک کر کے وہ اللہ سبحان تعلیٰ کی طرف آ جاتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا مجھے دنیا کے اندر عزت عطا کرنے والا اور اسی طرح میرے روزگار کا بندبست کرنے والا وہ مالک و خالق ہے وہی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ اس کے ساتھ جا کے تم معاملہ کرو اس کی دکان سے جا کے تم خریداری کرو من کانت الاخرہ تو ہمہو اس کا مقصد دنیا میں رہتے ہوئے اولی مقصد آخرت کو سوار نہ ہوتا ہے تو جعل اللہ غینہو فی قلبی ہی اللہ اس کو دل کا غنی کر دیتے ہیں و جا معلہو شملہو اور اس کے بکھرے ہوئے کام اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں اس کی مصروفیات گھٹنے لگتی ہیں اس کو آخرت کمانے کا موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت بچنے لگتا ہے وہ تسلی کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگتا ہے جمع آلّ شملہ ہو اس کے مصروفیات دنیا بھی وہ بکھر بکھری ہوئی سمٹ جاتی ہیں وہ اصط دنیا وہی اور اور وہ آگے آگے ہوتا ہے دنیا زریل ہو کے اس کے قدموں میں آ ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور یہ کیفیت اس بندے کی ہے جو شخص اپنی آخرت کو بنانا اور سوارنا چاہتا ہے اس کی زندگی کا اول مقصد اپنی آخرت کو بنانا اور سوارنا ہو جائے اور یہ ایسا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اور صرف اس کام کی بنا پر عبادت کے لیے وقت نکالنے کی بنا پر لوگوں کو دنیا کے اندر رزق بھی دیا عتیں بھی عطا کی اور مقصد عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد عبادت میں سے اہم ترین عبادت جس کو نماز کہا جاتا ہے آج ہم اس کے ساتھ سوتیلوں سے بھی برا سلوک کرتے ہیں اور انتہائی لا پرواہی اور انتہائی کوتاہی اس کے بارے میں برتی جاتی ہے جبکہ یاد رہے نماز پڑھنا ایسا عمل ہے ایسا کام ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان اور مؤمن کے ہلوانے کا حقدار نہیں بنتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ میں اعلان فرمایا ہے فَإِن تَعْبُوا وَأَقَامُوا الصَّغَلَاتَ وَآتَوُوا الصَّقَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ اگر یہ لوگ کفر اور شرک سے توبہ کریں نماز قائم کریں زکوۃ ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور پھر اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فانتوبوا واقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم اگر یہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کریں نمازوں کو قائم کرنے لگیں زکوۃ ادا کرنے لگیں تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو پھر ان کے خلاف تم جہاد و قتال نہیں کر سکتے ہو ان تین کاموں میں سے کوئی شخص ایک کام بھی نہ کرے نہ تو وہ اسلامی برادری کا رکن اسلامی معاشرے کا فرد بنتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کی تلوار سے مسلمانوں کے وارو یلغار سے بچ سکے اس کے خلاف لڑائی کرنا جہاد کرنا اتعل کرنا اس وقت تک جائد ہے جب تک وہ قفر و شرق سے توبہ نہ کرے نماز قائم نہ کرے زکاة ادا نہ کرے یہ اسلامی براغنی میں اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک قفر و شرق سے توبہ نہ کرے نماز قائم نہ کرے زکاة ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پنفسر العیات ہم آیات کو کھول کھول کر نشانیوں کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں اور یہ نشانیاں ایمان والوں کے لئے مؤمنین کے لئے بڑی کھلی دلیلیں اور بڑی واضح ترین نشانیاں ہیں یہ آیات بینات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام پر سورة المدفر میں ان کے ذوم کو بھی بلکل پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم نماز نابی پڑھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلفسم کا سب تہینا ہر جان اپنے اعمال کی بنا پر مرہون ہے اللہ صحابل یمین لیکن جو اصحاب یمی ہے وہ ایسے نہیں فی جنات یتساءالون وہ جنتوں میں سوال کریں گے یعنی المجرمین مجرموں سے اور کہیں گے ما صالاککم فی سقر تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا ہے قالوا لم نکم من المسلین وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے نمازیں ادا نہیں کیا کرتے تھے ولم نکم نتعم المسکین اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے زکاة ادا نہیں کیا کرتے تھے وکننا نخوض مع الخائدین ہاں دین کی بات آتی تو دعوا کرنے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر دین کے بڑے ٹھیکے دار بنا کرتے تھے وقنا نقدب بی یوم الدین اور آخرت کا ہمیں یقین ہی نہیں تھا حتا اتان الیقین حتا کہ ہمیں یقین اگیا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جن کی یہ کیفیت ہو کہ نماز نہ ادا کرتے ہوں زکوۃ نہ ادا کرتے ہوں اور صرف زبانی جمع خرچ ہو ان کے پاس زبانی کلامی اپنے اپ کو مؤمن و مسلمان کہلواتے ہوں اور بڑے حاجی ثناء اللہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کے بنتے ہوں فرمایا فارم کل قیامت کے دن انبیاء کے رام کریں گے صدیقین شفات کریں گے شہداء صالحین والفات کریں گے لیکن فما انفاروحم شفات الشاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو فائدہ نہ دے گی انہیں کیا ہے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے منہ پھیرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بدکے ہوئے گدے ہیں فرتارہ جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں بل یورا دیا جائے. لا, ایسا نہیں ہوگا. بل لا خوف ہی نہیں کلکرا یاد رہے کہ یہ ایک نصیحت ہے فمن شاہ زکارا جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرے وما وہ اہل التقویہ وہ اہل المغفرہ تو اللہ سبحانہ و نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرنے والے نہیں ہیں ان کو کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نصیب نہ ہوگی کسی بھی نبی کی کسی بھی صالح کی کسی بھی شہید کی کسی بھی صدیق کی شفاعت سے یہ لوگ محروم رہیں گے کیونکہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد ان کو مقام عراف پھر ٹھہرا دیا جائے گا اور بالآخر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے اور پھر کچھ ایسے ہوں گے۔ جن کو حساب کتاب کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر وہ انبیاء، شہداء، صالحین اور اللہ تعالی کی شفاط کے نتیجے میں جنت میں داخل ہوں گے لیکن جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا کون صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوق رجو من, من ایمان۔ قلبی ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا کہ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایک دینار کے برابر ایمان ہوگا پھر فرمایا کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا من قانا فی قلبی ہی قدراںringsفت دیناری من ایمان جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا پھر فرمایا کہ یخراجو من الناری من قالا لا الہ الا اللہ کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ پڑا مس, مس قال من, خردل من ایمان ہر اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا کہ جس نے لا اللہ پڑھا اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کے دل کے اندر رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر ایمان ہوا پھر فرمایا یو من ناری جہنم سے آگ سے ہر اس بندے کو نکالا جائے گا کہ جس کے دل کے اندر جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہوا فرمایا جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وفی کل ہی اور اس کے دل کے اندر مسلا من ایمان ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو جس کے دل میں ایمان ہوگا ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے ضرور نکلے گا جنت کے اندر ضرور جائے گا یہی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اسی معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنت الا نفس مؤمنہ جنت میں صرف اور صرف مؤمنہ جان ہی داخل ہوگی جو شخص مؤمن ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ذرہ برابر ایمان کیا ہوتا ہے آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمارے دلوں میں ایمان تو ہے نا آخر ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے بھی یا نہیں ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب باب بابو ادا الخم من ایمان حدیث نمبر ترپن میں وفد عبد القیس کا واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار کاموں کا حکم دیا ان میں سے ایک کام یہ تھا امراح بالایمان ایمان بہرح کہ اللہ سب تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ایمان۔ تمہیں پتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان بلّہ وحڈہ اکیلے اللہ پر ایمان کسے کہا جاتا ہے کالو اللہ رسول عالم کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا و ایقام السلا اور نماز قائم کرنا و ایتاء الزکا زکاة ادا کرنا و سیام و رمضان رمضان کے روزے رکھنا و ان تعتو من المغنم الخمس اور غنیمتوں میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان ہے ایمان کے لیے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کی اشد ضرورت ہے اگر یہ چیزیں بندے کے اندر پائی جائیں گی تو پھر وہ بندہ ایماندار بنے گا اگر ان میں سے ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو بندے کے دل میں ایمان سرے سے قطع پیدا ہی نہیں ہوتا ہے اسی طرح حدیث جبریل بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے چند ایک سوالات کیے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالبا ایمان کیا ہے کہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر قیامت پر رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے یعنی اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا کتابوں کو ماننا رسولوں کو ماننا قیامت والے دن کو ماننا اور ہر قسم کی تقدیر کو ماننا یہ چھ چیزیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں اور پانچ چیزیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں نماز پڑھنا زکوۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور بیت اللہ کا حج کرنا غنیمتوں سے خمص دینا، یہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر بندے کے دل میں ایمان پیدا ہوگا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ ہو تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کیا ذرے برابر بھی ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا جب نماز پڑھے گا تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہوگا ورنہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من تارک الصلاۃ المکتوبه متعمدا فقد كفر جس بندے نے ایک فردی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی بات اللہ سبحان و تعالیٰ نے گے کفر و شرف سے نماز ادا کریں گے قائم کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر یہ لوگ دینی بھائی ہیں پھر یہ لوگ مسلمانوں کے وار و یلغار سے بچنے والے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ نہ تو اسلامی برادری کے فرد اور رکن ہیں نہ ہی اسلامی برادری کے اندر داخل ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی تلوار سے یہ لوگ بچنے والے ہیں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں منکرین زکوات وہ میدان میں آئے انہوں نے زکوات کے دینے سے انکار کیا تو پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں کے خلاف جہاد و قتال کریں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کیفت قاتل الناس آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کا تو یہ فرمان موجود ہے امرت انو قاتل الناس حتی يقول لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالاہ ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے اپنا مال اور اپنی جان کو بچا لیا ہاں اگر اسلام کا حق ہوگا تو اس کا مال اور اس کی جان لی جائے گی اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے فقالا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے واللہی لَوْ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّقَاءِ اللہ کی قسم جو بندہ نماز اور زکاة کے درمیان جدائی ڈالے گا نماز اور زکاة کے درمیان تفریق کرے گا میں اس کے خلاف ضرور جہاد و قتال کروں گا نماز پڑھے زکات ادا نہ کرے یا زکات ادا کرے نماز نہ پڑھے واللہی لقاتل نبمن فرق بين الصلاه والزكاه میں اس بندے کے خلاف ضرور جہاد و قتال کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان تفریق ڈالتا ہے فزکۃ حق المال زکات مال کا حق ہے واللہی لو منعونی عن اقن كانوا يؤدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ اللہ کی قسم اگر اونٹ کا ایک چھوٹا سا بچہ جو یہ بطور زکوۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اگر انہوں نے باقی ساری زکات دے دی صرف ایک اونٹ کا بچہ نہ دیا یعنی زکات دی لیکن ادھوری دی تو پھر بھی اس ادھوری زکاة کی بنا پر بھی ان کے خلاف جہاد الحق. مجھے یہ بات بعد میں پتا چلی کہ اللہ سب تعلیٰ نے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سینے کو قتال کے لیے کھول دیا ہے اور یہ بات برحق ہے درست ہے کہ جو بندہ زکاة اور نماز کے درمیان تفریق کرے ہم اس کے خلاف ضرور جہاد و قتال کریں گے صحیح بخاری کتاب استطابت المرتدین والمعاندین و قتالہم باب قتلی من عبا قبول الفرائذی وما نصیبو الاردہ حدیث نمبر 6924 میں بڑے واضح الفاظ موجود ہیں کہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد و قتال کا اعلان کیا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان تفریق والے جی نماز اور زکوات کے درمیان جدائی والے تھے تو بہرحال اللہ رب العالمین نے دین اسلام کا ایک لازمی جز اور ایک حصہ قرار دیا ہے نماز کی ادائیگی کو نماز ادا کرنے کو اور نماز قائم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے جو شخص نماز قائم نہیں کرتا ہے اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے ایمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ایمان 70 سے کچھ زائد حصوں پر شاخوں پر مشتمل ہے وہ کیا کیا ہیں انشاءاللہ ان کی تفصیل پھر کسی مجلس میں سے ہی بہرحال ان تمام تر شعبوں میں سے جو یہ گیارہ شعبے ہیں یہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ان گیارہ پر بندہ عمل پیدا ہوگا تو امر کرتا جائے گا تو اس کا ایمان ذرہ سے بڑتا بڑتا کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا اور اگر کوتاہی کرے گا تو اس کا ایمان گھٹتا گھٹتا ایک دینار نصف دینار ایک دانا رائی کا دانا جو کا دانا ایک ذرے کے برابر رہ جائے گا لیکن بہرحال اس کے دل میں ایمان موجود ضرور رہے گا جب تک وہ یہ سارے کام کرتا رہے جو ایمان کے لیے ضروری ہے یعنی اللہ تعالی پر ایمان رکھے فرشتوں پر ایمان رکھے کتابوں پر ایمان رکھے رسولوں پر ایمان رکھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور توحید اور رسالت کو مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اقرار کرے اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور پھر حج بیت اللہ اگر استطاعت ہے اس کے اندر تو وہ ادا کرے تو یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ایمان دل کے اندر متحقق ہوتا ہے ایمان ثابت ہوتا ہے اور نماز ان میں سے ایک بنیادی ترین رکن اور حصہ ہے جس کو آج لوگوں نے بہت سستی اور کوتاہی کا شکار کر رکھا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کے اندر سستیاں اور کوتاہیاں بھی گوارا نہیں ہیں کیونکہ بہت سی سستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر انسٹھ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ نیک لوگوں کا ذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا فخالف من بعدهم خلف ان کے بعد برے لوگ جانشی بنے ادا الصلا انہوں نے نمازوں کو ضائع کر لیا وتبعوا الشهوات اور شہوات خواہشات کی پیروی کرنے لگے فسوف يلقون غيا یہ بھی ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر لیا تھا۔ کچھ لوگ اس انداز میں نماز ادا کرتے ہیں کہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جا جا کے نماز پڑھ نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ پھر نماز پڑھ کے آئے آپ کی خدمت میں حدیہ سلام پیش کیا آپ نے پھر ارشاد فرمایا ارجے فصلی فن کلم توسلی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی ہے وہ پھر گئے بہتر انداز میں نماز ادا کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہی ارشاد فرماتے ہیں ارجے فسلی فن قلم توسلی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی ہے جو کچھ تو کر کے آیا ہے اس کو نماز نہیں کہا جاتا ہے ہاں اس کو کوئی وردش کہہ لے کوئی اور نام دے لے تو دے سکتا ہے لیکن جس چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے نماز رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے جو تو کر کے آیا ہے ارز کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے زیادہ بہتر انداز میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ کھڑا ہو فاتحہ پڑھ کراعت کر نماز کے اندر رکو کر سجدہ کر رکوع سے اٹھ شہد پڑھ نماز کے سارے ارکان ادا کر تیرے اندر اطمینان سکون ہونا چاہیے اطمینان و سکون تیرے اندر ہوگا تو تیری نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول بنے گی وغیرہ تیری نماز نماز ہی نہیں ہے آج ہم ذرا اپنی کے اوپر بھی نظر دوڑائیں. نماز کا آغاد ہوتا ہے تو ہماری ہماری زبان سے کیا کریمہ ادا ہو رہا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ بہانا ہوا تھا کس وقت کیا پڑھ رہے ہیں بس مخصوص شتاب بنے ہوئے ہیں جب وہ لفظ زبان پہ آتا ہے تو بندہ کبھی رکوع میں کبھی اٹھ گیا کبھی سیدے میں کبھی تشہد میں بیٹھا تو کبھی سلام پھیر دیا کوئی پتہ نہیں میں نے کس وقت اپنی زبان سے کون سا کلمہ ادا کیا ہے اس قدر غافل انسان بن کے اور لاپرواہ بن کے نماز کو ادا کرتا ہے جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلوں مسجد سے باہر نکلتے ہی کوئی گلی محلے کا کوئی دوست آ کے اس کو مل جائے تو دروازے پہ کھڑا کھڑا مسجد کے آدھا آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے پھر اس کو وہ جو کام نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں جو جلدی اس کو نماز میں پڑی ہوتی ہے وہ ساری اس کو بھول جاتی ہے یہ شیطان ہے جو انسانوں کو اللہ سبحان کے راستے سے گبراہ کرنا چاہتا ہے ولا خطوات اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیتان کے قدموں کی پیروی نہ کرو انکم وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے تم نے اسلام کو قبول کیا ہے اللہ رب العالمین کے سارے کے سارے احکامات مانو اللہ سبحان کے تمام طرحات پر عمل پیرا ہوا کرو نماز پڑھنے کے لیے بکت نکال کے مسجد میں آتے ہو تو جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے اسی انداز میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو وہی دین پسند ہے جو اللہ تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ بل ہیل ہی السلام علیکم رحمۃ اللہ پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے والا کافر ہوتا ہے یا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب الایمان باب خوف من ان لا المنی فریس نمبر اڑتالیس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فیسک ہے گناہ والا کام ہے تو اسی طرح یہ حدیث کتاب البنہ جیشا دو سوال کیا پلیز جواب دے ساٮٔی اچھا جو پہلا سوال ہے کہ مسلمان آدمی کو یا صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالی دینے کے متعلق برا بھلا کہنے کے متعلق اس کے بارے میں سی بخاری کتاب المان اس کے اندر حدیث نمبر اڑتالیس اور ہی طرح سی بخاری کتاب الدب بابو مایو ح چھ ہزار چوالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے سباب ہے صرف صحابۂ کرام پر لان تان کرنے کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صرف برا بھلا کہنے کی وجہ سے ان پر لان تان کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہاں وہ فاسق کو فاجر ضرور ہو جاتا ہے تو فاسق کو فاجر جو ہے بہرحال وہ ہوتا مسلمان ہی ہے تو ہمارے ہاں جو عموماً ایک ٹولہ پایا جاتا ہے روافذ کا رافضیوں کا تو ان پر اگر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے تو صرف اس عمل کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے اندر اور بھی بہت ساری کباہتے موجود ہیں ان کے کچھ عقائد اور اعمال کفریا اور شرکیاں ہیں جن کی بنا پر ان پر کفر یا شرک کا حکم لگایا جاتا ہے تو رہا دوسرا سوال کہ کوئی مکان وغیرہ تعمیر کرنے سے پہلے یا اس کی تعمیر کے دوران کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں اللہ کے نام کی تو اس کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں پر تو ایک اور کام بھی کیا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اور اس کا خون جو ہے اس مکان کی بنیادوں میں ڈالا جاتا ہے اس کی سری جو ہوتی ہے جانور کی اس کو اس کی بنیادوں کے اندر دبایا جاتا ہے تو اگر اس قسم کا کوئی کام ہے تو پھر تو ناجائز اور غلط ہے تو اگر ویسے اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ شکرانے کے لیے اگر کوئی بندہ ایسا صدقہ و خیرات کرتا ہے یا اس قسم کی کوئی خوشی کے موقع پر سمجھ کر اپنے دوست آباد کی دعوت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی ذائقہ اور حرج نہیں ہے نماز جنازہ میں درود پڑھنا یہ فرض ہے لادم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سلو کمارا ای تونی اوسلی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو تو جو جو طریقہ نماز پڑھنے کا نبی اللہ رسلاۃ والسلام نے سکھایا ہے اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہے تو اگر کوئی بندہ نماز جنازہ کے دوران درود پڑھنا بھول جاتا ہے تو وہ جنازہ دوبارہ پڑھے بے نمازی کافر ہے یا نہیں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں میں کہ بے نمازی مومن نہیں ایمان پیدا ہی نہیں ہوتا اس بندے کے دل میں جو نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ف ان تابو و آکام الفالاتا و ف اخوان قم الدین اگر وہ لوگ کفر و شرک سے توبہ کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اسی طرح وفد عبد والی حدیث جو میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ نبیرہ اللہ و السلام فرماتے تمہیں پتہ کہ ایمان ہوتا کیا ہے کس چیز کا نام ایمان ہے اس کے اندر بھی نبیرہ صلاح و اسلام نے فرمایا ای قام نماز کو قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا تو باقی چیزوں کے ساتھ نماز کے قائم کرنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے تو جب تک نماز قائم نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان پیدا ہی نہیں ہوگا ایمان کے پیدا ہونے کے لیے نماز کا قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے تو جو بندہ نماز ترک کر دے پہلے پڑھتا تھا نماز پڑھنا چھوڑ دے وہ مرتد ہو جائے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا خارج ہو جائے گا جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا پھر وہ مومن بن جائے گا اگر اس نے باقی ایمان کی شروط پوری کی ہیں تو کل گیارہ چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ اگر موجود ہوں گی تو ایمان ہوگا ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا وہ ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان اور اسی طرح توحید و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں بندہ اختیار کرے گا عمل پیرا ہوگا ان پر تو اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پیدا ہوگا ان میں سے ایک کام بھی نہیں کرے گا تو ایمان اس کے اندر ہے ہی نہیں اور جہنم سے وہ بندہ نکلے گا جس کے دل میں ایمان ہو ایمان کے بغیر کوئی بندہ جہنم سے باہر نہیں نکلے گا جنت میں وہ داخل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا نماز کا منکر ہو عملا نماز کا منکر ہو اعتقاد نماز کا منکر ہو قلاً زبان سے کہتا ہے نماز ضروری نہیں یا نماز کو ضروری سمجھتا نہیں پڑھتا ہے لیکن ضروری سمجھتا نہیں اور یا پڑھتا ہی نہیں چاہے سستی کی وجہ سے چاہے جان بوجھ کر ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سب برابر ہیں کیونکہ ایمان نام ہے اقرار باللسان، عمل بالارکان اور تصدیق بالجنان اور تصدیق کا کول و عمل کے مجموعے کا نام ایمان ہے تینوں چیزیں ہوں اقرار بھی ہو یقین بھی ہو اور عمل بھی ہو تب ایمان بنتا ہے وغیرہ ایمان نہیں امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری کے اندر بار بار اسی بات پہ زور دیا ہے کہ المان و قول و عمل یزید و ینخوس ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بھٹتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے اکیلا قول بھی کسی کھاتے کا نہیں اکیلا عمل بھی کسی کھاتے کا نہیں منافقین وہ اقرار بھی کرتے تھے زبان سے نبی اللہ رسلاۃ والسلام کے پیچھے نوازے بھی پڑھتے تھے زکوۃ بھی دیتے تھے جہاد بھی کرتے تھے لیکن تھے وہ منافق مومن نہیں کیوں تصدیق نہیں ہے اسی طرح ابو طالب سارا کچھ مانتا تھا سارا کچھ مانتا تھا دین اسلام کا ہر ہر چیز کو وہ جانتا تھا کہ بر حق ہیں بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں قرآن میں کہا ہے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے یا عارفون حکمہ یا ایسے نبی اسلام کو پہچانتے تھے جیسے بیٹوں کو پہچانتے یقین تھا کہ یہ بر حق ہے قرآن کو بر حق سمجھتے تھے لیکن صرف سمجھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے اقرار نہیں کرتے سے رہے کافر کے کافر تو کوئی فرق نہیں ان دونوں کے درمیان اور رہی دوسری بات کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو تو ادھر پیش نہ کرو اب تم قد کفرتم بعد ایمانکم تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانے کو کفر قرار دیا گیا ہے اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے اجماع ہے جو بندہ اللہ کا مذاق اڑائے, اللہ اللہ اڑائے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے شیخ الاسلام محمد ابن رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے دے اسلام وہ اعمال جن کی بنا, بنا پر اسلام ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو سوال پہلے یہ کیا تھا صحابہ کرام پر لان تان کرنا یا ان کو گالی دینا تو یہ صحابہ کرام کا اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ مذاق کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کا یہاں پر ذکر نہیں لہذا اس آیت سے یہ مسئلہ نکالنا کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا یا برا بھلا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بالکل غلط ہے ثابت نہیں ہوتا جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ تارکِ صلاة کافر نہیں فاسق فاجر ہے ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ ان کا نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے صحیح بخاری کی حدیث میں اس وقت تک جب تک نماز نہ قائم کرے زکوۃ ادا نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں تو جو مومن نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ تو بڑا وعد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان تاب و اقام اس فلاتا و آتا و نماز کا قیام زکوٰۃ کی ادائیگی کفر و شرک سے توبہ تینوں کام کریں گے تو تمہارے دینی بھائی بنیں گے اگر تینوں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو دینی بھائی نہیں بنتے اور اس موضوع پر کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ترکِ سلاط کو کفر نہ قرار دیتی ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو موقف تھا تارک صلاط کے بارے میں وہ بڑا وعد ہے کہ وہ ترکِ سلاط کے علاوہ اور کسی چیز کو کفر نہیں سمجھا کرتے تھے یہ ایک بات ان کے بارے میں معروف ہے عام طور پر بیان بھی کی جاتی ہے سنی بھی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ترکِ سلاد کو کفر سمجھا جاتا تھا اور جو میں نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت ببکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ نماز اور زکوۃ کے درمیان تفریق کرے گا ہم اس کے خلاف جہاد و کتال کریں گے یعنی کہ نماز کو ترک کر دینا یا زکوات کو ترک کر دینا ان دونوں میں سے کسی ایک کا چھوڑ دینا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم کے مطابق وہ بندے کو مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیتا ہے اس کے پڑے ہوئے کلمے کا اثر رائے گا چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ آج کل جو روافض ہیں یہ روافض دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے خروج ملت کی وجہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ صرف صحابہ کرام پر سب و شتم نہیں ان کو برا بھلا کہنا نہیں ان کا عقیدہ تحریف قرآن ہے ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ماننا یہ سبب ہے ان کے کفر یا شر کے عقائد سبب ہیں ان کے اسلام سے خارج ہونے کے ترک سلاد ترک زکوۃ سبب ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا یہ زکوۃ بھی ادا نہیں کرتے نمازیں بھی ادا نہیں کرتے اسی طرح عقیدے میں بھی کفر پایا جاتا ہے شرک پایا جاتا ہے لہذا یہ لوگ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں محد صحابۂ کرام کو برا بھلا کہنا کسی بھی مسلمان کو برا بھلا کہنا وہ فسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ فسق ہے گنا والا کام ہے اس وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے محمد بن کابل کرزی وغیرہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی منافقین میں شاع کہتا ہے کہ ماں ارا قرا ہا اولا ارغا بُنا بھتون اقدا بنا النا تنوع یہ باتیں اس نے کہیں کہ جو ہمارے قرا ہیں یہ کھانے پینے میں بڑے رگبت رکھنے والے زبان کے بڑے جھوٹے اور جو ہمارے یعنی کہ لڑائی کا موقع ہے اس میں بڑے یہ بوجھ ہیں تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کیس پہنچا تو وہ ایک وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سوار تھے اور اونٹنی پر تو کہنے لگا اللہ کے رسول ہم تو ہنسی مداق کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اب اللہ ہی و آیات ہی و تستہزئون تو نبی و سلام اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے تو یعنی کہ یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سبب تھا یہ وجہ تھی اس آیت کے نادل ہونے کی تو اس کی جو یعنی کہ حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ تبرانی نے اس کو اصل میں روایت کیا ہے سکات رجال ہیں اس کے تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ما ارا ارا نا ہا الا ارغبو نابطون و اج کرا کے بارے میں اس نے یہ بات کہی تھی اور کرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سر فہرست داخل اور شامل ہیں اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات کی سے مزہ گئی ہوگی اس نے نبی السلط و السلام کے صحابہ کے بارے میں مطلع کا نہیں کہا کہتا ماں آر آنا جو ہمارے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرا لوگ ہیں یہ کھانے پینے میں بڑے تیز اور لڑائی میں بڑے پیچھے رہنے والے انتہائی بزدل لوگ ہیں تو یہ کرا صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب کے بارے میں نہیں اور کرا صحابہ میں کرا کے اندر سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ما... با... معاملہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے اللہ سبح العلیٰ نے قرآنِ مجید فرقان حمید کے اندر جو بات بیان کی ہے وہ بھی یہی ہے نا کہ اللہ اللہ کے رسول اور اس کی آیات کا تم مذاق اڑاتے ہو تو اس نے پررا کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی مذاق اڑایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا تو یہ بات نہیں بنتی یہاں سے یہ نہیں نکلتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس پر یہ حکم لاگو کیا گیا لگایا گیا اس نے قر راہ کا لفظ بولا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے غذبے میں بذات خود شریک نہیں ہوتے تھے وہ پیچھے رہ کے ان کو کمانڈ دیا کرتے تھے ان کو احکامات دیا کرتے تھے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی صحابہ وہ آپ کے قریب قریب رہتے تو ان سب کی طرف نبی رہ صلی اللہۃ وسلام کی طرف اور ان کے طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ کھانے پینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور لڑنے میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے میں سارے جھوٹے ہیں یہ اس نے بات کہی تو یہ اس کا شان نزول یعنی کہ ذکر کیا گیا ہے تبری کے اندر امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ ہوگی انشاء.